اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا یحیاء خذ الكتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیہ اللہ نے فرمایا اے یحیاء کتاب کو قوت سے پکڑ اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم عطا کیا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيًّا اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی دی اور وہ نہایت متقی تھا وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُوهُ جَبَّارٌ عَصِيًّا اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا اور وہ سرکش نافرمان نہیں تھا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا وذکر في الكتاب مريم اذ تبذت من اهلھا مكانا شرقيا اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے خاندان والوں سے دور مشرقی جانب کی جگہ میں الگ ہوئی ہے پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ تان لیا تب ہم نے اپنی روح مطلب فرشتے کو اس کے پاس بھیجا تو وہ اس کے لیے کامل آدمی بن کر آیا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اللہ نے زکریہ علیہ السلام کو یحیہ علیہ السلام عطا فرمایا اور جب وہ کچھ بڑا ہوا گو ابھی بچہ ہی تھا اسے اللہ نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے یعنی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا کتاب سے مراد بالاتفاق تورات ہے پھر الحکم سے مراد دانائی عقل شعور کتاب میں درج احکام دینیا کی سمجھ علم و عمل کی جامعیت یا نبوت مراد ہے امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عمر میں کوئی معنی نہیں ہے کہ حکم میں یہ ساری ہی چیزیں داخل ہوں پھر حینا شفقت مہربانی یعنی ہم نے اس کو والدین اور اقرباء پر شفقت و مہربانی کرنے کا جذبہ اور اسے نفس کی آلائشوں اور گناہوں سے پاکیزگی و طہارت بھی عطا کی پھر یعنی اپنی اپنے ماں باپ کی یا اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں والدین کے لیے شفقت و محبت کا اور ان کی اطاعت و خدمت اور حسن سلوک کا جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے تو یہ اس کا خاص فضل و کرم ہے اور اس کے برعکس جذبہ یا رویہ اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے محرومی کا نتیجہ ہے پھر تین مواقع انسان کے لیے خطرناک ہوتے ہیں پہلا جب انسان رحم مادر سے باہر آتا ہے کہ شیطان اسے چوکا لگاتا ہے پھر دوسری یا دوسرا موقع جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے تیسرا موقع اور جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گھیرا ہوا پائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں جگہوں میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور امان ہے بعض اہل بدت اس آیت سے یوم ولادت پر عید میلاد کا جواز ثابت کرتے ہیں لیکن کوئی ان سے پوچھے تو پھر یوم وفات پر عید وفات یا عید مماد بھی منانی ضروری ہوئی کیونکہ جس طرح یوم ولادت کے لیے سلام ہے یوم وفات کے لیے بھی سلام ہے اگر محض لفظ سلام سے عید میلاد کا اس بات ممکن ہے تو پھر اسی لفظ سے عید وفات کا بھی اس بات ہوتا ہے لیکن یہاں وفات کی عید تو کجا سرے سے وفات و ممات ہی کا انکار ہے یعنی وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے نص قرانی کا تو انکار کرتے ہی ہیں خود اپنے استدلال کی روح سے بھی ایک کے ایک جز کو تو مانتے ہیں اور اسی آیت کے دوسرے جز سے انہی کے استدلال کی روشنی میں جو ثابت ہوتا ہے اس کا انکار ہے ببعض, ان ببعض سورہ بکرا آیت نمبر پچاسی کیا تم بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو پھر یہ علیحدگی اور حجاب مطلب پردہ اللہ کی عبادت کی غرض سے تھا تاکہ انہیں کوئی نہ دیکھے اور یکسوئی حاصل رہے یا تہارت حیض کے لیے اور مشرقی مکان سے مراد بیت المقدس کی شرقی جانب ہے پھر روحنا سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جنہیں کامل انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا حضرت مریم نے جب دیکھا کہ ایک شخص بے دھڑک اندر آ گیا ہے تو ڈر گئیں کہ یہ بری نیت سے نہ آیا ہو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے رب کا قاصد ہوں اور یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے پاکیزہ لڑکا عطا فرمائے گا نافع اور ابن عمر نافع اور ابو عمر کی کرعت میں لیہبا سگہ غائب ہے متکلم کا سیغہ جو موجودہ کرعت میں ہے اس لیے بولا کہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی جس سے بھی اللہ ان کو حمل ٹھہر گیا تھا اس لیے حبہ کا انتصاب اپنی طرف کر لیا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا قول ہو اور یہاں حکایت نقل ہوا ہو اس اعتبار سے کلام کا یہ معنی ہوگا اور سلنی یا قول الکی اور سلطو رسولی علیقیلی احب الکی بہوالِ عیسر التفاثر مطلب یعنی اللہ نے مجھے تیرے لیے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں نے تیری طرف اپنا قاصد یہ بتلانے کے لیے بھیجا ہے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں گا اسی طرح حذف اور تقدیر کلام قرآن میں کئی جگہ ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مریم نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے فرشتے نے کہا یقینا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے حکم الٰہی سے ایک نہایت پاکیزہ لڑکا عطا کروں اس نے کہا میرے لیے لڑکا کیوں کر ہوگا جب کہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار رہی ہوں اس فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں اور یہ امر طے شدہ ہے فہمر بالآخر وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی تو اس حمل کو لے کر دور کی ایک جگہ میں الگ جا بیٹھی پھر درد ذہ اسے کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا تو وہ بولی اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بھولائی ہوتی اور ابو کی تہتے کی سیری پھر اس فرشتے نے اس کے نیچے کے علاقے سے اسے آواز دی کہ غم نہ کھا تیرے رب نے تجھ سے نیچے کے علاقے میں ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا <إِنسِيًّا> چنانچے تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر پھر اگر تو انسانوں میں سے کسی کو دیکھے تو اس سے کہہ دینا بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی یہ بات تو صحیح ہے کہ تجھے جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے کسی بشر نے نہیں چھوا پھر یعنی میں اسباب عادیہ کا محتاج نہیں ہوں میرے لیے یہ بالکل آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں ہوا کو صرف مرد سے عورت کے بغیر اور تمام مخلوقات کو مرد و عورت سے پیدا کیا اور اب اس علیہ سلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے صرف عورت کے بطن سے بغیر مرد کے پیدا کر دینا ہم تخلیق کی چاروں صورتوں پر قادر ہیں پھر اس سے مراد نبوت ہے جو اللہ کی رحمت خاص ہے اور ان کے لیے بھی جو اس نبوت پر ایمان لائیں گے پھر یہ اسی کلام کا تتیمہ ہے جو جبریل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے نقل کیا ہے یعنی یہ اعجازی تخلیق تو اللہ کے ہاں طے شدہ اور مقدر شدہ ہے پھر موت کی آرزو اس ڈر سے کی کہ میں بچے کے مسئلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکوں گی جبکہ میری بات کی کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا اور یہ تصور بھی روح فرسا تھا کہ کہا میری شہرت ایک عابدہ وزاہدہ کے طور پر ہے اور اس کے بعد لوگوں کی نظروں میں بدکار ٹھہروں گی پھر سیرین چھوٹی نہر یا پانی کا چشمہ یعنی بطور کرامت اور حرک عادت اللہ تعالی نے حضرت مریم کے پاؤں تلے پینے کے لیے پانی کا اور کھانے کے لیے ایک سوکھے ہوئے درخت میں پکی ہوئی تازہ کھجوروں کا انتظام کر دیا ندا دینے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے وادی کے نیچے سے آواز دی اور کہا اور کہا جاتا ہے کہ سریون بیمانہ سردار ہے اور اس سے مراد عیصیہ علیہ السلام ہیں اور انہوں نے یا جبریل نے حضرت مریم کو نیچے سے آواز دی تھی پھر یعنی کھجوروں کا یعنی کھجوریں کھا چشمے کا پانی پی اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر پھر یہ کہنا بھی اشارے سے تھا زبان سے نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم ہے تہ میل قون جی شہری پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئی تو وہ کہنے لگے اے مریم یقیناً تو یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے رین وما کیوں کی بغی اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی سوبی ہے چنانچہ اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے ہم اس سے کیسے کلام کریں جو گود میں بچہ ہے قال آتانی وہ بچہ بول اٹھا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے كنت ما دمت اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں اور مجھے نماز اور زکاة کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي ولم يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا یہ ہے عیسی بن مریم یہی ہے حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں اللہ کے لائق ہی نہیں کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے وہ پاک ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وبشكل الله ही मेरा रब है और तुम्हारा रब है लिहाजा तुम इसी की इबादत करो यही है सीधी राह فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. متعدد گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا چنانچہ ان کے لیے تباہی ہے جنہوں نے یوم عظیم کی پیشی کا انکار کیا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف ہارون سے مراد ان کا کوئی عینی یا علاتی بھائی ہے یا مریم علیہ السلام کی برادری میں کوئی شخص ہے جس کی طرف اس کی نسبت کر دی ہے بعض اس سے مراد موسا علیہ السلام کے بھائی ہارون لیتے ہیں اور ان کی طرف نسبت کی وجہ نیکی میں مشابہت بتاتے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں اس لیے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں صراحت ہے کہ اس ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں اور اس سے مراد مریم کے عینی یا علاتی یا برادری کے بھائی ہیں بحال صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پینتیس اور جامعہ ترمیدی معتحفہ آٹھویں جلد صفحہ نمبر چار سو ستتر و تفسیر القباری پھر یعنی ازل میں اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے کتاب اور نبوت سے نوازے گا پھر اللہ کے دین میں ثابت قدم یا ہر چیز میں زیادتی علو اور کامیابی میرا مقدر ہے یا لوگوں کے لیے نافع معلم خیر یا معروف کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا بہوال فتح القدیر پھر صرف والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے ذکر سے بھی واضح ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ایک اجازی شان کی حامل ہے ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یہی علیہ السلام کی طرح بر علی دئیں مطلب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا کہتے یا نہ کہتے کہ میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ کا خدمت گزار اور اطاعت شعار نہیں ہوتا اس کی فطرت میں سرکشی اور قسمت میں بدبختی لکھی ہے حضرت علیہ السلام نے گفتگو اتانی تعینی جعلنی ماضی کے سیغوں میں کی ہے حالانکہ ان تمام باتوں کا تعلق مستقبل سے تھا کیونکہ ابھی تو وہ شیرخوار بچے ہی تھے یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی تقدیر کے ایسے اٹل فیصلے تھے کہ گو ابھی یہ معرزِ ظہور میں نہیں آئے تھے لیکن ان کا وقوع اسی طرح یقینی تھا جس طرح ماضی کے گزرے ہوئے واقعات شک و شبے سے بالا ہوتے ہیں پھر یعنی یہ یعنی یہ ہیں وہ صفات جن سے حضرت علیہ السلام متصف تھے نہ کہ ان صفات کے حامل جو نصارہ نے غلو کر کے ان کے بارے میں باور كرائیں اور نہ ایسے جو یہودیوں نے تفرید و تنقید سے کام لیتے ہوئے ان کی بابت کہا اور یہی حق بات ہے جس میں لوگ خواہ مخواہ شک کرتے ہیں پھر جس اللہ کی یہ شان اور قدرت ہوا سے بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہے جس اللہ کی یہ شان اور قدرت ہو اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہے اور اسی طرح اس کے لیے بغیر باپ کے پیدا کر دینا کون سا مشکل عمل ہے گویا جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی و ولادت سے انکار کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی قدرت و طاقت سے منکر ہیں یا اللہ کی قدرت و طاقت کے منکر ہیں پھر یہاں الاحزاب سے مراد اہل کتاب کے فرقے اور خود عیسائیوں کے فرقے ہیں جنہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں باہم اختلاف کیا یہود نے کہا کہ وہ جادوگر اور ولد الزنا یا یوسف نجار کے بیٹے ہیں نصارہ کے مختلف فرقے ہوئے ایک فرقے نے کہا کہ وہ اللہ ہے دوسرے نے کہا وہ اللہ کا بیٹا ہے تیسرے فرقے نے کہا وہ تین خداؤں میں سے تیسرے ہیں اور یہ فرقے ملکانیہ یعقوبیہ اور نستوریہ ہیں پھر ان میں مزید فرقے بنتے گئے آج کے زمانے میں ان کے مشہور تین فرقے ملکیہ یعنی کیتھولک یعقوبیہ یعنی آرتھوڈاکس اور اعتراضیہ یعنی پروٹیسٹنٹ ہیں پس یہودیوں نے تفرید اور تقصیر کی اور عیسائیوں نے افرات و غلو بہوال ایسر و اور تفسیر فتح القدیر پھر ان کافروں کے لیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح اختلاف اور افراط و تفرید کا ارتقاب کیا خیامت والے دن جب وہاں حاضر ہوں گے ہلاکت ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں <famille> اسمع بہم وابصر یوم اعتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین وہ لوگ کیا ہی خوب سننے والے اور کیا ہی خوب دیکھنے والے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں يوم ان قضی الامر وهم فی وهم لا اور آپ انہیں روزے حسرت سے ڈرائیں جب ہر معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا جب کہ وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے ر بلا شبہ ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو اس سرزمین پر ہے وارث ہوں گے اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے بے شک کو نہایت سچا اور نبی تھا جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے اني قد من العلم ما لم صراطا اے میرے باپ بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا لہٰذا تو میری اتباع کر میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا لَا تَعْبُدِ الشَّيطَانَ ان شی طرح <عَصِيَّا> اے میرے باپ تو شیطان کی عبادت نہ کر بلا شبہ شیطان رحمان کا سخت نافرمان ہے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ تعجب کے سیغے میں ہیں یا یہ تعجب کی سیغے ہیں یعنی دنیا میں تو یہ حق کے دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہرے رہے لیکن آخرت میں یہ کیا خوب دیکھنے اور سننے والے ہوں گے لیکن وہاں یہ دیکھنا سننا کس کام کا پھر روز قیامت کو یوم حسرت کہا اس لیے کہ اس روز سب ہی حسرت کریں گے بدکار حسرت کریں گے کہ کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہوتی اور نیکو کار اس بات پر حسرت کریں گے کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کمائی انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کمائی پھر یعنی حساب کتاب کر کے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا جنتیوں اور دو دونوں سے پوچھا جائے گا اسے پہچانتے ہو یہ کیا ہے وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے پھر ان کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے اہل جنت تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے اب موت نہیں آئے گی دو سے کہا جائے گا اے دو تمہارے لیے یہ دو کا عذاب دائنی ہے اب موت نہیں آئے گی بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4730 ہزار و صحیح مسلم حدیث نمبر 2850 پھر صدیقہ صدقن مطلب سچائی سے مبالغے کا سگا ہے بہت راست باز یعنی جس کے قول و عمل میں مطابقت اور راست بازی اس کا شعار ہو صدیقیت کا یہ مقام نبوت کے بعد سب سے اعلی ہے ہر نبی اور رسول بھی اپنے وقت کا سب سے بڑا راست باز اور صداقت شعار ہوتا تھا اس لیے وہ صدیق بھی ہوتا تھا تاہم ہر صدیق نبی نہیں ہوتا قرآن کریم میں حضرت مریم کو صدیقہ کہا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقوع و طہارت اور راست بازی میں بہت اونچے مقام پر فائز تھیں تاہم نبی نہیں تھیں تاہم نبیہ نہیں تھیں امت محمدیہ میں بھی صدیقین ہیں اور ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو انبیاء کے بعد امت میں خیر البشر ہیں پھر جس سے مجھے اللہ کی معرفت اور اس کا یقین حاصل ہوا بعض بادل موت اور غیر اللہ کے پجاریوں کے لیے دائنی عذاب کا علم ہوا پھر جو آپ کو سعادت ابدی اور نجات سے ہمکنار کر دے گی پھر یعنی شیطان کے وسوسے اور اس کے بہکاوے سے آپ جو ایسے بتوں کی پرستش یا پرستش کرتے ہیں جو سننے دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ نفع نقصان پہنچانے کی قدرت تو یہ دراصل شیطان ہی کی پرستش ہے جو اللہ کا نافرمان ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کا نافرمان بنا کر ان کو اپنے جیسا ہی بنانے پر تلا رہتا ہے